اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و محمد وعلى آلہی و اصحابہی اجمعین پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب قسم کی روحانی بیماریاں پھیل گئی اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں ان میں غیبت تکبر تہمت لگانا طنز کرنا مذاق اڑانا نقل اتارنا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں شدید قسم کے گناہ میں شمار ہوتی ہیں طنز مذاق تمسخر، غیبت تکبر نقل اتارنا غرور احادیش مبارکہ کے مطابق یہ زمانہ جہلیت کا وصف ہے اور اگر ہم آج اپنے ایوگر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈیڑھ ہزار سال گزر جانے کے باوجود جیسے ہم دوبارہ زمانہ جاہلیت کی طرف چلے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کس کس قسم کے مزاگ ہو رہے ہیں کچھ لوگ جدید معاشرے کے نام پر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں ہستخر اللہ فرشتوں کا مذاق بناتے ہیں ہستخفر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی ایک یا دو شخصیات کا مذاق اڑاتے ہیں استخر اللہ قرآن مجید کی آیت پر بجت کرتے ہیں بحث کرتے ہیں استخر اللہ دین میں جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں ان پہ بحث کرتے ہیں ان پہ دلائل دیتے ہیں استخر یہ تو ایسے ہے جیسے کہ دین کے بارے میں جو اللہ نے کہا اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے خود کو اوپر سمجھنا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اگر ایک بات کہہ دی تو بجائے اس کے کہ اس کو تسلیم کریں وہ آگے سے بحث ہم کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے اور کس لیے ہے کچھ لوگ گستی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس زمانے کی بات تھی آج بھی یہ لاگو نہیں ہوتی جب حزیرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تکمیل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تا قیامت دین اسی طرح ہے وقت کے مطابق ضرورت کے مطابق جن معاملات میں تبدیلیاں لانے کی اجازت ہے صرف انہی میں تبدیلی آ سکتی ہے اور کسی میں تبدیلی نہیں آ سکتی جو فرائض تب تھے وہ فرائض آج بھی ہیں جو واجبات تب تھے وہ واجبات آج بھی ہیں دنیا کا کوئی شخص چاہے اس اس کے عقیدت مند اس کو کتنا ہی بڑا اللہ کا بلی کیوں نہ سمجھتے ہوں اگر وہ شریعت محمدی کا پابند نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہمارے مشائے خلیم الرحمان نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی اڑ کر دکھائے کوئی پانی پر چل کے دکھائے میلا کچھ ہو اپنی صفائی اور پاکی کا خیال نہ رکھتا ہو اور شریعت محمدی کا پابند نہ ہو تو وہ جھوٹا ہے ایسے شخص کو جو لوگ ولی سمجھتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں ہاں صرف مجذوبیت ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ شرع خاموشی اختیار کرتی ہے لیکن جہاں مجذوبیت ہے وہاں پہ, پہ پھر وہ شخص آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا اس لیے اگر وہ واقعی شخص مجذوب ہے تو اس کے پاس جانا اس کی صحبت اختیار کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ مجذوب جو ہے اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو آپ کے لیے مناسب نہ ہو تو وہ پوری ہونے کا خدشہ ہے ہم ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو مجذوبوں کے پاس اٹھے بیٹھے اور ان کو ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ آج دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی شخص چاہے وہ ڈاکٹر ہے یا چاہے وہ کوئی پیر ہے چاہے وہ کوئی مرشد ہے چاہے وہ اللہ کا ولی ہے وہ اس کو ان کی مدد نہیں کر پا رہا اس لیے مجذوبیت سے دور رہنا چاہیے ہمارے بزرگان دین علیہم الرحمٰ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو مجزوب ہے اس سے دور رہو کیونکہ نہ وہ تربیت کر سکتا ہے اور نہ وہ صحیح راستے پر آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی نہ ہو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے اس کی نقل نہ اتاری جائے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرشتے علیہ السلام صحابۂ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کے عمل ان کے افوال ان کے اقوال سے متصادم کوئی بات کرے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اس کے لیے سچی بات ہے مومن ہونے پہ بھی سوالیہ نشان ہے اور اگر کسی کی زبان میں گالم گلوچ ہے بدزبانی کرتا ہے اگر کوئی وعدہ خلافی کا عادی ہے یہ سب اور جھوٹ بولتا ہے یہ سب منافقت کی نشانیاں ہیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہے یہ بات اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی اسی طرح کسی کا مذاق اڑانا جو ہے یہ دین ہمارا اس کو بیماری سمجھتا ہے اور گناہ سمجھتا ہے غیبت کرنا بیماری ہے گناہ ہے اب ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ نے بات کی ہے غیبت ہے وہ کہتے ہیں جناب ہم نے سچ کہا ہے جھوٹ تو نہیں کہا تو سمجھنا ضروری ہے کہ جو سچ ہے وہی تو غیبت ہے جھوٹ غیبت نہیں ہوتی جھوٹ پہ تومت ہوتی ہے الزام تراشی ہوتی ہے دونوں گناہ ہیں اب اگر بات یہ کریں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں تو احادیث مبارکہ کو اٹھا کے دیکھیے اگر آپ احادیث سنیں گے اور پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ کتنی کتنی معمولی بات جو ہے غیبت میں آتی ہے جو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے ہیں مذاق اڑانا یہ ایک طرح کی توہین ہے اور یہ نظام قدرت ہے کہ جو شخص جو کرتا ہے وہی اس پر واپس آتا ہے ایک ہم مثال دیتے ہیں ہمارے ایک عزیز ساتھی جن کو ایک خاص انداز میں اپنی داڑھی کو کھجانے کی عادت تھی تو ہمارے ایک اور دوست جو ہے وہ اکیلے میں بیٹھ کے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور اسی انداز میں چھوڑی کو اپنی کھجاتے تھے کچھ عرصے بعد اللہ نے توفیق دی انہوں نے بھی داڑھی رکھی الحمد لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بھی جب بیٹھتے تھے اپنی داڑی کو اسی طرح کھجاتے تھے جس طرح وہ سب جن کا انہوں نے مزاق اڑایا ہوا تھا. دیکھ لیجیے لازمی آئی ہے اور بالکل ہُو بہ اسی طرح آئے خواجہ حسن نظامی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب میں دو ایک ہفتہ پہلے ہی پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ جب مغل شہنشاہوں کی سلطنت تباہ و برباد ہوئی تو ان کے آگے جو آل اولاد تھی ان کے ساتھ کیا ہوا ایک ایک قصہ پڑھ کر انسان کو نظر آتا ہے کہ قدرت کیسے چیز کو واپس لوٹاتی ہم جو کرتے ہیں وہ بھوم کے ہمارے پاس واپس ضرور آتا ہے اور یہ جو مذاق ہے یہ اصل میں سچائی سے گمراہی پیدا کرتا ہے سچائی سے دور کرتا ہے ہمیں حدیث شریف میں ہے کہ بے شک کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہنساتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سوریا ستارے سے بھی دور جا کر گرتا ہے سوریا برج ایک ہے ایک جھرمٹ ہے ستاروں کا جو آسمان پہ نظر آتا ہے اور آسمان پہ ستارے کتنی مسافت پہ ہیں اور حدیث کہتی ہے کہ یہ جو صرف ہسانے کی غرض سے اس طرح بات کرنے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا دور لے جا کر گراتا ہے عمر بن رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تمسفر سے بچو کیونکہ یہ حماقت ہے اور یہ بہت پیدا کرتی ہے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ صرف اس وقت آتا ہے جب اسے کھلایا جائے اور وہ اس صورت میں حرکت کرتا ہے جب اسے حرکت میں لایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت ہے اب بظاہر سوچو کہ اس میں کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہوتی اس میں ایسی کون سی بات نظر آتی ہے ہمیں آج کل کے اپنے معاشرے کے اور اپنے چلن کے مطابق ہم دیکھیں کہ کسی نے اگر کہہ دیا کہ وہ اس کو کھاتا جب اس کو کھلایا جاتا لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ یہ ریبت ہے انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نے تو صرف وہی وہ کہا ہے اس کے بارے میں جو سچ ہے تو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے بارے میں برا بھلا کہنا گنا کافی ہے اور ایک اور روایت میں جو الفاظ آئے اس میں یہ آئے کہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا ہے اگر وہ سچ نہ ہوتا تو یہ تو تم بہتان لگاتے ہیں کسی کے پیٹ پیچھے سچی بات کرنا غیبت ہے اور جھوٹی بات کرنا تہمت ہے بہتان ہے دونوں گناہ عظیم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجا محترمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فلاں ان کا فلاں فلاں عیب جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے قد کے بارے میں بات ہوئی کہ چھوٹے قد کی تھی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سات سمندر میں ڈھال کر گھلایا جائے تو سمندر پر غالب آ جائے گا صرف اتنا کہہ دینا تھوڑے سے تنزیہ انداز میں کہ اس کا تو قد چھوٹا ہے اس کا قد چھوٹا ہے جملہ اتنا تنزیہ لگتا نہیں ہے ہمارے ہاں تو طنز کیسے کیے جاتے ہیں ہم ان کی جگہ عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اب بظاہر یہ جو لفظ ہے کہ جی چھوٹے قد کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس میں کہیں بھی کوئی ایسی برائی نظر نہیں آتی لیکن آپ دیکھیے حصیک اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سات سمندر اس میں بھی یہ غالباج ہے اتنا بڑا گناہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں حضرت عائشہ عدیل اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ مجھے پسند نہیں کہ کسی آدمی کے نقل اتاروں چاہے اس کے عوض کتنا ہی کوئی مال کیوں نہ ملے ذہن میں رکھیں حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جو تان کرنے والا ہے کسی پہ لانت بھیجنے والا ہے فہش گوئی کرنے والا ہے بدتمیزی کرنے والا ہے وہ مومن نہیں ہے اور ہم گالی گلوچ ہمارے ہم عام ہیں اب میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں بچے بچیوں کو ہم دیکھتے ہیں عام زبان میں حسی مذاق میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ایسی غلیظ گالیاں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باں فرمائے انسان لرز جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مومنی نہیں, نہیں ہے علامہ کرتبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وہ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں عام طور پہ کسی کو کسی دوسرے شخص کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ شخص حقیقت میں معذور ہو لغو ہو بے زبان ہی کیوں نہ ہو یہ مذاق اڑانے والی چیزیں نہیں ہیں کسی کی صورت میں خرابی ہے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہوں. بڑا بدسورت ہے صورت آپ نے بنائی تھی یا صورت اس نے خود اپنی بنائی تھی وہ صورت اس اللہ نے بنائی ہے اس کی ہمیں کیا حق ہے کہ اللہ نے اگر اس کے اندر کوئی ایب رکھا ہے تو اس ایب کا ہم مزاق بنائیں یا اس کا بنائیں یہ اللہ کی گستاخی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے صالحین جو ہے وہ اس حد تک بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک اللہ کے ولی نے ایک بہت بڑے عالم دین نے رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اگر میں کسی آدمی کو بکری کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھوں اور اس پر ہستے وے تو و مزاق اڑایا ہے تو اسے ہے کہ کہیں وہ کتہ ہی نہ بنا دیا جائے ویسے تو اللہ چاہے تو کسی بھی انسان کو اگر دیکھنے میں مطلب جسمانی طور پر کتا بنانا چاہے قدرت میں ہے لیکن عام اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کتے جیسے خصوصیتیں پیدا ہو جائیں گی ایک کتے کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے اور ہم, ہم گلی گلی ہنسی مذاق نقل اتارنا یہ کرتے ہیں اسی طرح خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے اور عیب بیان کرتا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ تانے دینے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے بات ہو رہی ہے ربی ابن انس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سامنے برا کہنا پیٹ پیچھے عیب بیان کرنا یہ سب اسی کے اندر آتا ہے مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہاتھ سے تکلیف دینا آنکھ کے اشارے سے تکلیف دینا زبان سے تکلیف دینا یہ سب گناہ میں آتا ہے قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان سے آنکھ کے اشاروں سے ستانا اور چڑھانا یہ بھی گناہ میں آتا ہے قرآن مجید میں ایک اور سورہ میں اللہ تبارک مالیٰ نے بڑا واضح طور پہ فرمایا اے ایمان والو تمخر اڑایا مت کرو نہ ایک مرد جماعت دوسرے مرد جماعت کا اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا اس کا مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ عورت مرد کا عور مذاق اڑا سکتی ہے اور مرد عورت کا مذاق اڑا سکتا ہے استغفر اللہ عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے پہ برے القابات سے مت پکارو ایک دوسرے کو اور جو لوگ باز نہیں آتے وہ بے انصاف ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو دین سے اوپر سمجھتے ہیں اب یہاں پہ دو تین باتیں ہیں. اہم ہیں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ دین ہمارا قرآن کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور اقوال آئمہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چل گیا کہ کسی قسم کی نقل اتارنا کسی قسم کا مذاق اڑانا چاہے وہ سچ پر مبنی ہو وہ گناہ عظیم ہے لیکن کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں اس کی اجازت ہے دو صورتیں جس میں اجازت ہے بلکہ کسی حد تک ضروری ہو جاتا ہے ایک ہمارے محدثین جب حدیث بیان کرتے ہیں اور اس کی صنعت بیان کرتے ہیں تو صنعت کے اندر جو لوگ ہیں ان کی جب چھان پھٹک کرتے ہیں تو ان کو اس میں بیان کرنا پڑتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے یہ شخص باز ہے یہ شخص ایسا ہے یہ شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کی حدیث قبول نہیں کی جا سکتی ایک تو یہ صورت ہے لیکن اس میں بھی یہ کام ہو چکا ہے یعنی کہ اب ہم دوبارہ شروع کر دیں اور دوسری ایک اور صورت ہے اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے ہم میں سے کسی کی بچی کے لیے یا بچے کے لیے نکاح کے لیے ہم کہیں جانا چاہتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے اور کوئی آپ کے اور ان کے ہمارے مشترکہ دوست ہیں ہم ان سے کہتے ہیں جناب آپ ان انے کو جانتے ہیں ہم اپنی بچی کے لیے یا بچے کے لیے وہاں پہ جانا چاہتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے وہ کیسے لوگ ہیں اب یہاں پہ بتانا ضروری ہو جائے گا کہ اگر وہ غلط لوگ ہیں لیکن اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ کی برائیوں کی فہرست بنا دی جائے مجھ سے اگر کوئی پوچھے اور کوئی ایسا خاندان ہو جو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے وہاں پہ میرے کسی عزیز کے بچے یا بچے کا رشتہ تو میں صرف اتنا کہوں گا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے وہ صحیح لوگ نہیں بس اب وہ اگر کہیں لیں گے جی بتائیں ابھی تو ہمیں چسکا بھی بہت ہے نا پنجاب سے کہتے چس بڑی آندی ہے چاس نا سیدھی سیدھی آگ جو سٹے گی جا جہنم کے گڑوں میں سے گھڑا یہ چس ہمیں دے گی ہماری منافقت کا حال یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہو ان کی آبر کی بات ہو ان کی ناموس کی بات ہو تو ہمیں طائف یاد آتا ہے اور ہمیں یاد آتا ہے کہ جی دین جو ہے اسلام ہمیں ہمیں تو وہ جناب رواداری سکھاتا ہے اور ہمارے والدین میں سے کسی کے بارے میں کوئی بات کر لے ہمارے محبوب اساتذہ میں سے کسی کے بارے میں کوئی بات کر لے ہمارے پسندیدہ لیڈر کے بارے میں کوئی بات کر لے ہم مرنے مارنے پہ تر جاتے ہیں گالیوں پہ اتر آتے ہیں کیوں وہاں پہ طائف آپ کو یاد کیوں نہیں آتا اس کا مطلب آپ کے ماں باپ آپ کے اساتذہ آپ کے لیڈر آپ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے زیادہ اوپر سمجھتے ہیں استخر اللہ یہ ہم نے اپنا معاشرہ بنا دیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے حدیث شریف میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے ماں باپ اس کے بہن بھائی اس کے عزیزوں کا ہر چیز معلوم ہوتا، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہمارے لیے کون سی ہستی ہونی چاہیے حضرال صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہونی چاہیے ان کی ناموز کی بات آتی ہے تو ہمیں پھر بہانے نظر آتے ہیں نہیں جی ہماری یونیورسٹیوں میں چلے جائیں بچے کیا کہتے ہیں کی کمی ہے جی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اس زبان کو قابو میں رکھیں کسی کے غلط ہونے کو بتانے کے لیے گلوچ اور گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا اختلاف ہے بیان کر دیتا بس ٹھیک ہے اب کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم آپس میں پھر شروع ہو جائیں ایسی ہر چیز جس میں بھائی بھائی کا گربان پکڑے دوست دوست کا گربان پکڑے اگر وہ دین اسلام نہیں ہے تو وہ شیطان ہے دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے دوستی کرنی ہے تو اپنے رب کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنی ہے تو اخلاق زبان ادب ہمارے تو ادب کا یہ حال تھا کہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے امام مالک سے کیا سیکھا انہوں نے کہا جی میں 20 سالوں کی صحبت میں رہا ہوں اٹھارہ سال انہوں نے مجھے ادب کی تعلیم دیے دو سال میں نے علم حاصل کیا ہے پھر کہنے کے کہ کبھی کبھی لگتا ہے وہ دو سال بھی اگر ادب میں گزار دیتا تو زیادہ اچھا تھا زبان میں حرارت شولہ صرف وہاں ہونا چاہیے جب اللہ کی شان میں گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے شاعر اسلام کی شان میں گستاخی ہے فرائض واجبات کے خلاف گفتگو ہے اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ اپنے بچپن کے دوستوں کے گربان بھینچیں اور اپنے بھائیوں کے گربان کھینچیں اور اپنی بہنوں سے بدکلامی کریں اور اپنے ماں باپ سے بد کلامی کریں ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے احتیاط کریں یہ زبان ہمیں جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑے میں جا کے پہنچا دے گی اور اس وقت ہمارے بچپن کو بچاؤ کا راستہ دے گا اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے توفیق دے بات کو سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آپ کی اطاط آپ کی تباء اور آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق علم حاصل کرنے کی توفیق ہو ہمیں تاکہ ہم اگر بالکل ویسی نہیں تو کم از کم کوشش تو کر سکیں اللہ ہمیں ہماری کوشش اور اس کے خلوص کا صلا دیتا ہے کام نہ بھی ہو سکے تو کوئی بات نہیں صلی اللہ علیہ سعید مولانا محمد علیہ وصحب اجمائین برحمتِ